اللہ ماصل سیدنا محمد ما اے میرے اے کفر کے اندھیروں میں نور کا لیٹف کر رہی کل مختوم ایپیسوڈ تھرٹی ون اسلامی لشکر کا بقیہ سفر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اسافر کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی اور پہاڑ نما کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا جاسوسی کا اقدام یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار ابو بکر کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے ایک بوڑھا عرب مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے لیکن بوڑھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں ہیں اگر قبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا جب بوڑھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے بوڑھا بکتا رہا پانی سے ہیں کیا کیا عراق کے پانی سے ہیں لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے جاسوسی دستہ روانہ فرمایا اس کاروائی کے لیے مہاجرین کے تین قائد علی بن ابی طالب زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے وہاں دو غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے صحابہ نے, ان دونوں سے حالات کیے انہوں نے کہا ہم قریش کے سقے ہیں انہوں نے ہمیں پانی بھننے کے لیے بھیجا ہے قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے کیونکہ ان کے دلوں میں اب بھی بچی کچھ آرزو رہ گئی تھی یہ قافلے پر قلبہ حاصل ہو چنانچے صحابہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا اللہ کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہے اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ انہوں نے کہا یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے قریش اسی کے پیچھے ہیں آپ نے دریافت فرمایا لوگ کتنے ہیں انہوں نے کہا بہت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تعداد کتنی ہے انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ زباں کرتے ہیں انہوں نے کہا ایک دن نو اور ایک دن دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب لوگوں کی تعداد نو سو اور ایک ہزار کے درمیان ہے قریش میں سے کون کون ہے انہوں نے کہا ربیہ کے دونوں صاحب زدے اور شیبا اور ابو البتری بن حشام حکیم بن حجام نوفل بن کویل حارث بن عامر تیمہ بن عدی نظر بن حارث زما بن اسود، ابو جہل بن حشام بن قلف اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے باران رحمت کا نزول اللہ نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرقین پر موسلہ دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا شیطان کی گندگی یعنی بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے قیام قشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرقین سے پہلے پدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرقین کو مسلط نہ ہونے دیں چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نظول فرمایا اس موقع پر حضرت حباب بن منظر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے انہوں نے کہا یہ مناسب جگہ نہیں ہے آپ آگے تشریف لے چلے اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالے پھر ہم بکیا چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر ہاؤس بنا کر پانی بھر لیں گے اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات کے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا پھر صحابہ کرام نے ہاؤس بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا مرکز قیادت صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعید بن ماز نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کے بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے آپ پہلے اس سے مستعد رہیں چنانچہ انہوں نے عرص کیا اے اللہ کے نبی کیوں نہ ہم آپ کے لیے چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے اس کے بعد دشمن سے ٹکر لیں گے اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں درخیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دو چار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا وہ آپ کے قیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائیں خیر کی اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سات بن ماس کی کمان میں انسار نوجوانوں کا ایک دستہ منتقب کر دیا گیا لشکر کی تردیب اور شب گزاری اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تردیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کلفلان کی قتل قتلگاہ ہے انشاءاللہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ نفس اور افق کے ساتھ رات گزاری ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند تاریخ کر رہا تھا اور اور تم تم پر آسمان سے سے پانی برسا رہا تھا تا کہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے یہ رات جمعہ سترہ رمضان دو ہجری کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی آٹھ یا بارہ تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے میدان جنگ میں مکی لشکر اختلاف اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت تیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوز کی جانب بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو مگر ان میں سے جس نے بھی جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی کہتا لا نجانی من یوم البدر قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی بہرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا پھر واپس جا کر بولا کچھ کچھ کم یا کچھ زیادہ تین سو آدمی ہیں لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان کی کمی گاہ یا کمک تو نہیں اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا دور تک نکل گیا لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا چنانچہ اس نے واپس جا کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں لیکن اے قریش کے لوگوں میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں یسرف کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور مل جاو ماوا خود ان کی تلواریں ہیں کوئی اور چیز نہیں اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا اور مزاح کیا ہے ابو جہل کے خلاف جو مارے کا رائی پر تلا ہوا تھا ایک اور جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں چنانچہ حکیم بن حام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی وہ سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے اتبا نے کہا حکیم وہ کون سا کام ہے اس نے کہا آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمر بن حضر کا معاملہ جو سری نقلا میں مارا گیا تھا اپنے ذمہ لے لیں اتبا نے کہا مجھے منظور ہے تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو وہ میرا حلیف ہے اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی اس کے بعد اتبا نے حکیم بن حضام سے کہا تم ہنزری کی پوت کے پاس جاؤ کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا قریش کے لوگوں تم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ انجام نہ دو گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا کالا بھائی کو یا اپنے ہی کمب قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا اس لیے چلے چلو اور محمد اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو صلی اللہ علیہ وسلم اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو اور اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا تھا اسے کیا نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حکیم بن حضام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا حکیم نے کہا اے ابو الحکم اتبا نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر کا سینا سوج آیا ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے اتبا نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ کو سمجھتا ہے اور خود اتبا کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے اس لیے وہ تمہیں ان سے ڈراتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتبا کے صاحب زادے ابویفا قدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے اتبا کو پتا چلا کہ ابو جہل کہتا ہے اللہ کی قسم اتبا کا سینہ سو جایا ہے تو بولا اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدری کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سورج آیا ہے ہو جائے اس گفتگو کے بعد جھٹ امر بن حضر کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف اتبا چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دعائی دو اس پر اٹھا اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا ہائے امر ہائے امر اس پر قوم گرم ہو گئی ان کا معاملہ سنگین اور ان کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا اور اتبا نے جس سوچ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ رائے گا گئی اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ مارے جا بھی بے نتیجہ رہا